تین سو سے تین سو تیس سوا تین سو کے لگ بھگ تھی لیکن ان میں سے بارہ وہ تھے جن پر حواریین کا اطلاق ہوتا ہے یہ ہم وقت حضرت عیسیٰ کے ساتھ رہتے تھے جہاں آپ جا رہے ہیں یہ ساتھ ہیں یہ بارہ حواریین ہیں جو مشہور ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو فرمایا کما کال عیسم الحواری اب یہاں پہلی بات تو نوٹ کیجئے کہ اس سورہ مبارکہ کے شروع میں جو دوسرا حصہ تھا چار آیات پر مشتمل اس پر تو یہود کا کردار آیا ہے بطور نشان عمت انہوں نے حضرت نوسا کے کی ساتھ کیا کر عمل اختیار کیا حضرت عیسیٰ کے کی ساتھ کیا اختیار کیا اور خود اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کی ساتھ کیا کر رہے ہیں لیکن یہاں ہم دیکھ رہے ہیں کہ حضرت عیسیٰ کے حواریین کو ایک قابل تقلید مثال کی حصہ میں لایا جا رہا ہے گویا کہ جہاں تاریکیاں ہیں وہاں کچھ نہ کچھ نور بھی ہے روشنی بھی ہے تاریخیوں سے بچنا ہے اور جو دور ہے اس کا انسان اس سے استفادہ کرتا ہے تو گویا کے اہل ایمان کے لیے بطور ایک قابل تقلید مثال کے یہاں ہماری نے حضرت مسیح کا تذکرہ ہو رہا ہے یہ جو میں نے ارض کیا تھا کہ ہر ایک اہم مضمون پرانے مجید میں دو جگہ ضرور آتا ہے تو بین ہی یہی مضمور سورہ عال عمران کی آیت نمبر باون تریپن میں موجود ہے قلم احساس کفرا کال من انصاری لداخ عالخ ان اللہ جب حضرت عیسیٰ نے شدت کے ساتھ محسوس کیا لوگوں کے کفر کو کہ تمام جو ان کے شرفا کے طبقات تھے نام لحاظ شرفا اور خاص طور پر علماء اور فکاہا اور ان کے جو بھی فریسی تھے اور جو ان کے قاضی لوگ تھے جب حضرت عیسیٰ نے محسوس کیا کہ ان کا کفر جو ہے بہت شدید ہے اور یہ میری مخالفت پر قبر کر چکے ہیں تو پھر انہوں نے رخ کیا ان آبادیوں سے باہر جا کر اپنی دعوت و تبلیغ کا اور پھر اپنے ہمارین سے کہا کہ اب وہ وقت آ رہا ہے کہ مجھے ضرورت ہے ایسے لوگوں کی کہ جو میرے ساتھ پورے طور سے اپنے آپ کو وابستہ کر لیں اور میرے مددگار بن جائیں من انصاری اللہ تو انہوں نے کہا کہ ہم ہیں اللہ کے مددگار یہاں جو زیادہ اہم نقطہ ہے وہ نوٹ کیجئے کہ پہلے حصے میں تو انصار اللہ کا لفظ آیا یہاں من انصاری اور پھر قال, قال الحواری یوں نہ انصار اللہ یہاں نصرت کی دو نسبتیں آ رہی ہیں نصرت گویا کے اللہ کی بھی ہے اور نصرت اللہ کے رسول کی بھی ہے نصرت حضرت مسیح کی بھی ہے اور حقیقت میں نصرت اللہ کی ہے دین اللہ کا ہے اس لیے اس دین کے لیے جو بھی اشار و قربانی ہو رہی ہے تو در حقیقت وہ تو آپ اللہ کی مدد کر رہے ہیں اللہ کے مددگار ہیں لیکن چونکہ دین کو غالب کرنا فرض مند قرار پایا ہے محمد الرسول اللہ کا صلی اللہ علیہ وسلم ارس اللہ رسول بلحداب دین الحقل <كُلِّ> یوز رحو والدین کل لے یہ تو فرض منسمی ہے یہ تو مقصد بے سط محمد ہے اللہ صاحب اصلاۃ وسلام اس اعتبار سے یہ گویا کہ آپ کا مشن ہے اس کا اصل بوجھ آپ پر ہے تو جو کوئی بھی اس میں آپ کا وہ آپ کا ساتھ دے رہا ہے جو بھی اس مقصد کے لیے تنبند لگا رہا ہے وہ ایک اعتبار سے تو اللہ کا مددگار ہے اور ایک اعتبار سے وہ رسول کا مددگار ہے تو یہ نسبتیں جو ہیں میں چاہتا ہوں کہ اچھی طرح آپ سمجھ لیں اور ایک اعتبار سے اور نوٹ کر دیجیے یہ کونو انصار اللہ جیسے اس آیت مبارکہ میں آیا ہے اور دو آیتیں ہیں صرف قرآن مجید کی کہ جن میں یہ اسلوب آیا ہے یا یو النظین آمنو منو کونو انصار اللہ یا یو النظین آمنو کون قوامین بالکشت اللہ اہل ایمان بن جاؤ اللہ کے گواہ بن کر کھڑے ہو جاؤ اور عدل و انصاف کے علمبردار بن کر قوامین بالقسط شہدا للہ یہ تو سورہ نساء کی آیت نمبر 135 ہے سورہ معاہدہ اس سے اگلک صورت ہے اس کی آیت نمبر 8 میں آئے ہیں آ یو حلزین عامو کونو قبوامین لاہ شہدا بل قسم تو گویا کہ اصل میں بھی اللہ تعالیٰ جو اپنی مدد کا کلمدار ہے تو حقیقت میں وہ اس دنیا میں نظام عدل و قسط کو قائم کرنا چاہتا ہے اس کے لیے مدد مانگ رہا ہے معاذ اللہ اسے کسی مدد کی احتیاط نہیں ہے. ویسے بھی یہ بندے کا امتحان ہے خلق الموت والحیات علی علیہمل ایوکم کو مصن و بہرحال اصل جو مضمون اس کر رہا تھا اس آیت کا وہ کیا ہے اور یہ ہے اس آیت مبارکہ کی اصل رہنمائی وہ یہ ہے کہ جہاں تک تو تبلیغ دین کا تعلق ہے اور دعوت دین کا تعلق ہے یہ ایک فرد بھی یہ فریضہ سر انجام دے سکتا ہے حضرت نو علیہ السلام کی مثال ہے نو سو برس دعوت دے رہے ہیں ایک ہی فرد ہے استقامت کے ساتھ دعوت دے رہا ہے قوم مان رہی ہے یا نہیں مان رہی ریسپانس مل رہی ہے یا نہیں مل رہی وہ اپنی دعوت و تبلیغ کا فریضہ سر انجام دے رہا ہے استقامت کے ساتھ لیکن جہاں تک اقامت کا تعلق ہے دین کی اقامت دین کو قائم کرنا یا جو اس صور مبارکہ میں جو لفظ آیا ہے اظہار دین الدین کل یہی دین کو غالب کرنا اس کے لیے ظاہر بات ہے کہ درکار ہے اوت درکار ہے اور وہ جمیت بھی نہایت منظم قسم کی جمیت درکار ہے لہذا یہاں جو فرمایا گیا کہ من انصاری ہی اللہ یہ کام میں تن تنہا نہیں کر سکتا مجھے مددگار چاہیے مجھے, بازو چاہے مجھے و بازو چاہیے مجھے و انصار چاہیے یہ بہت اہم نکتا ہے اچھی طرح نوٹ کر لیجئے کہ یہ فرق ہے دعوت و تبلیغ تنہا بھی آدمی کر سکتا ہے. کرتا رہے اسے اس سے کوئی غرض نہیں کہ کسی نے قبول کیا یا نہیں کیا وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں سرخرو ہوگا کہ اللہ میں اپنی پوری زندگی یہ کام کرتا رہا معذرت الہ ربیک وہ اللہ کے ہاں جا کر اپنا عذر پیش کر سکے گا وہاں سرخرو ہوگا لیکن اظہار و دین الحق دین کا غلبہ اقامت دین اس کے لیے جمعیت لازمی اس کے لیے ہے یہ کال جو ہے من انصاری الا اللہ کون ہے میرا مددگار اللہ کے راستے میں اللہ کے اس مشن کے لیے اور بہت صحیح کہا ہے مولانا اسلائی صاحب نے اس اسلوب کو خوب ترجمانی کی ہے کہ میں تو چل رہا ہوں میں چل پڑا ہوں یہ انداز اچھی طرح سمجھ لیجئے میں تو چل پڑا ہوں اب جس کو میرا ساتھ دینا ہو ساتھ دے واقعہ یہ ہے کہ بغیر اس کے یہ کام ہو نہیں سکتا اگر کوئی شخص منتظر رہے گا کہ ساتھ ہی تو قدم بڑھاؤ تو یہ کبھی بھی کام کا آغاز ہی نہیں ہو سکے گا میں اکیلا ہی چلا تھا جانے منزل مگر راہ رو ملتے گئے اور قافلہ بنتا گیا انسان ندا لگاتا رہے صدا لگاتا رہے پکارتا رہے من انساری اللہ لیکن جب تک کہ وہ جو دائی ہے اس کے اندر اس کی کمٹمنٹ اتنی گہری نہ ہو کہ کوئی اور ساتھ دیتا یا نہیں دیتا مجھے اس راستے پر چلنا ہے اس وقت تک اس نوع کا کوئی قافلہ دنیا میں آج تک نہیں بنا اس کی بھی یہ دوسری مثال جو ہے حیتِ ترکیبی جو ہے اس جمیت کی کیا ہوگی جب آپ کو جمعیت چاہیے اور منظم جمیت چاہیے اگر آپ کو دین کو غالب کرنے کی جد و کرنی ہے تو وہ فرد نہیں کر سکتا اس کے لیے جماعت درکار ہے جمیت درکار ہے اور جمیت اور جماعت بھی بہت منظم درکار ہے اس کی ہے ترکیبی کیا ہوگی وہ ہے ترکیبی جو ہے یہاں بیان کی گئی من انساری کی اللہ کون ہے میرا مددگار اللہ کی راہ نبی اور نبی کے ساتھی اس سے وہ جمعیت وجود میں آتی ہے وہ جماعت وجود میں آتی ہے جیسا کہ میں نے ارض کیا تھا کہ اہم مضمون قرآن مجید میں دو جگہ ضرور آتے ہیں یہی مضمون آیا ہے سورہ فتح کی آخری آیت میں اور وہاں رب دیکھیے کہ آخری سے پہلی جو ہے لاسٹ بٹ ون آیت وہ یہی ہے وہ الزی <سؤال> ارس اللہ رسول اہو بلغدا ودین الحق لہو والدین نے کل لی و کفا شہیدہ محمد الرسول اللہ ولزینہ ماہو محمد جو اللہ کے رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم اور وہ لوگ جو ان کے ساتھ ہیں گویا کہ آوان و انصار وہ فقا ساتھی ایک دائی اور دائی کے ساتھ اس کی دعوت پر نبے کہنے والے اس کے ساتھی اس سے در حقیقت وہ جمیت وہ جماعت یا وہ تنظیم وجود میں آتی ہے کہ جو اقامت دین کی جد و جہد کا فریضہ سر انجام دے سکے آئندہ بھی یہی ہوگا فرق صرف یہ ہے کہ پہلے دائی نبی ہوتے تھے نبی معصوم بھی ہوتے تھے اور نبی محبت وہی ہوتے تھے ان کا ایک سلسلہ اللہ کے ساتھ ایک رابطہ مسلسل قائم تھا جس سے کہ ہر وقت اور بر وقت ہدایت ملتی تھی کہیں اگر کوئی اجتہادی طور پر غلطی ہونے لگے اللہ تعالی کی طرف سے فوراً اس کے لیے تصحیح اور اس کے لیے صحیح رہنمائی پہنچ جاتی تھی لیکن آئندہ اب نبی کوئی نہیں ختم نبوت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ گویا کہ ہمارا اجماعی عقیدہ ہے کہ آپ کے بعد اب کوئی نبی نہیں اور جب نبی نہیں تو معصوم بھی کوئی نہیں وہی کا سلسلہ بھی بند ہوا اور معصومیت کا سلسلہ بھی ختم ہو گیا اب جو بھی ہوں گے ان سے خطائیں ہو سکتی تھیں خطائیں ہر شخص سے ہو سکتی ہیں بڑے سے بڑے انسان سے ہو سکتی ہیں ابو بکر سے ہو سکتی تھی حضرت عمر سے ہو سکتی تھی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عن کو تو اپنی باس غلطیوں کا احساس بھی ہوا ہے انہوں نے وظائف کے سلسلے میں جو درجہ بندی کی تھی کہ جو درجے تھے صحابہ کرام میں انہی کے اعتبار سے ان کے وظائف کے اندر بھی کمی بیشی کر دی اس کی وجہ سے کچھ ارتقاظ دولت ہو گیا تو بعد میں وہ اپنی زندگی کے آخری دور میں کہا کرتے تھے کہ لبست تقبل تو مستقبر تو اگر کہیں وہ وقت دوبارہ آ جائے جو گزر چکا ہے تو یہ جہاں پر دولت کا ارتقاج ہو گیا میں ان سے یہ دولت واپس لے کر اور فقراء میں تقسیم کر لوں لیکن یہ کہ بہرحال خطا اشتحادی ہر شخص سے ممکن ہے لیکن یہ کہ رسول کا معاملہ ہوتا تھا معصول لیکن یہ بات نوٹ کر لیجیے کہ وہ بھی دائی تھے دعوت دے رہے تھے عجیب دائی اللہ یا قومنا عجیب اللہ دائی ہونا مشترک ہے نبی اور غیر نبی میں یہ اضافی بات ہے کہ نبی دائی ہے لیکن معصوم ہے اور محبت وہی ہے اور آپ کے بعد جو بھی داعی ہے دین کا وہ بہرحال دائی ہونے کے اعتبار سے تو وہ قدر مشترک ہے لیکن یہ کہ وہ نہ معصوم ہے اور نہ اس پر وحی آتی ہے اس اعتبار سے فرق ہے ورنہ اب بھی جو ہے تنظیمی وجود میں آئے گی وہ اسی بنیاد پر, پر آئے گی ایک گائی اور گائی کی دعوت پر لبے کہنے والے اس کے ساتھی یہ جو ہمارے ہاں کا اس وقت ایک خاص تصور ہے تنظیم سازی کا جو مغرب سے وارد ہوا ہے مل جل کر کوئی جماعت بنانا جس میں سب کے سب گویا کے برابر کی حیثیت کے حامل ہو پھر وہ اپنے میں سے کسی کو منتخب کریں یہ معاملہ کچھ اور سماجی اداروں کے لیے صحیح ہے یا یہ کہ کسی اور طرح کے کاموں کے لیے یہ حید تنظیمی یہ مفید ہو سکتی ہے لیکن یہ جو کام ہے قامت دین یا اظہار و دین الحق الدین کل نہیں اس کے لیے جس نوعیت کی تنظیم درکار ہے اس کی جو حید تنظیمی ہوگی وہ یہی ہے من انصاری کون ہے میرا مددگار وہ گویا کہ اس کے اس مشن کے اندر آغان و انصار بنتے ہیں اس کے ساتھ ہی اور اسی اعتبار سے ہم نوٹ کیجئے جیسے یہ دو نسبتیں آئی ہیں نسبت اللہ کے نصرت اللہ کی اور نصرت اللہ کے رسول کی یادائی کی اسی طریقے سے بیعت کی بھی دو نسبتیں ہیں وہ لفظ جو ہم نے گزشتہ نشست میں اس آیت مبارکہ میں جو سور ہے توبہ کی آیت نمبر ایک سو ہے آخری اس کے الفاظ شروع النظیب ان اللہ اشترام وم اللہ بندہ مومن کا اصل سودا جو ہوتا ہے خرید و فروخت وہ تو اللہ کے ساتھ ہے خریدار اللہ ہے اس لیے کہ جو قیمت وہ ادا کرے گا جنت وہ اس کے اختیار میں ہے سودا تو بندہ مومن اور اللہ کے مابین ہے ان اللہ اشترام بے اللہ جننا تو بیگ جو ہے وہ بندہ مومن اور اللہ کے مابین ہے فروخت کیا ہے بندہ مومن نے اپنی جان اور مال کو اللہ کے ہاتھ بے اللہ لہم لیکن اس کے بعد جو فرمایا آخر میں فستب شروع میں بے کم النظیبایا تم بھی اور خوشیاں بناؤ تمہیں ان بسات اور انشرا ہونا چاہیے تم نے بہت ہی نفا ب سودا کیا ہے اب اس کو نوٹ کیجیے کہ یہی لفظ پھر آیا ہے سورہ فتح کیا ہے نمبر دس میں ان النظین یوبا اون کا اندما یوبا یون اللہ یہ مبایات جیسے نصرت کی دو نسبتیں ہیں نسبت نصرت اللہ کی کونو انصار اللہ اور دوسری نسبت اللہ کے رسول کی نصرت من انصاری اللہ اسی طریقے سے بیعت کی بھی دو نسبتیں ہیں ان لذینہ یوبا اے نبی یقیناً وہ لوگ جو آپ سے بیعت کر رہے ہیں ان نما یوبا وہ تو اللہ سے بیعت کر رہے ہیں ید اللہ فوقۂ اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں کے اوپر ہے چونکہ بیعت کرتے ہوئے جس کے ہاتھ پر بیعت کی جا رہی اس کا بھاگ نیچے ہوتا ہے بیٹھ کرنے والے کا ہاتھ اس کے اوپر ہے فرمایا ایک تیسرا ہاتھ بھی موجود ہے جو غیر مرئی ہے نظر نہیں آ رہا یہ گویا کہ ایک ٹرائی پارٹ ایگریمنٹ ہے یہ صرف دو فریقوں کے درمیان نہیں ہے یہاں سہ فریقی معاہدہ ہے یہ کہ ایک جو جس کے ہاتھ پر بیعت کی جا رہی ہے وہ دست مبارک محمد الرسول اللہ کا تھا صلی اللہ علیہ وسلم ایک وہ جو بیعت کر رہا ہے اس کا ہاتھ اوپر ہے ید اللہ فوقۂ دم اور ان کے ہاتھوں کے اوپر ایک تیسرا ہاتھ اور ہے اور وہ اللہ کا تو یہاں نوٹ کیجئے یہی نصرت کی دو نسبتیں اور بیعت کی بھی دو نسبتیں اور یہی در حقیقت بنیاد ہے چونکہ حضور کے زمانے میں یا نبی کے زمانے میں واقعہ یہ ہے کہ جو تنظیم کی اساس تھی کہ دائی رسول ہے تو جو امتی تھے جو ایمان لائے وہ جس رشتے سے منسلک تھے اپنے دائی یا رسول کے ساتھ وہ رشتہ ایمان ہے ایمان سے بڑا تو رشتہ کوئی ہے ہی نہیں اس سے زیادہ مضبوط تو معاہدہ کوئی ہے ہی نہیں رسول کی بات جس پر آپ ایمان لائیں اس کا تو ہر حکم ماننا آپ کے لیے واجب اور نصرت کے حکم ماننا واجب ہے اس پر اگر کہیں دل کے اندر بھی کوئی ملال پیدا ہو جائے تو ایمان کے لالے پڑ جائیں فلاح و رب کلا یو مینون حتہ یوحٹ منہ کفیما شجر بید سم ملا یادوفی عرفیم ہر اگر نمبا پیت اگر جو فیصلہ آپ کردیں نبی اس پر اپنے دل میں کوئی تنگی بھی محسوس نہ کرے اگر یہ کیفیت نہیں ہے تو میرے ایمان نہیں ہے لیکن حضور کے بعد اب جو بھی اقامت دین کی جد و جہد کے لیے تنظیمی حیث وجود میں آئے گی اب اس پر ایمان تو نہیں لایا جائے گا وہ سلسلہ تو انبیاء کے ساتھ تھا رسولوں کے ساتھ تھا جو ختم ہو چکا آئندہ کے لیے رہنمائی دینے کے لیے حضور نے بیٹھ لیے ورنہ بیعت کی آپ کو کوئی ضرورت نہیں تھی جو آپ پر ایمان لا چکے انہیں تو ہر حال میں آپ کا حکم ماننا تھا کیسے ممکن تھا کہ جو ایمان لا چکے ہیں وہ آپ کے کسی حکم سے سرتا کریں۔ یہی وجہ ہے کہ غزہ بدر سے پہلے جو مشاورت ہوئی ہے اس میں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار دیکھا کہ انصار کچھ بولے انصار کی طرف سے کوئی بات آئے اس لیے کہ آپ نے اس سے پہلے جو آٹھ غزوات تھے یا جو سرایا تھے ان میں کسی انصاری کو شریک نہیں کیا تھا سب کے سب وہ حاضر تھے اس لیے کہ بیٹ اکمر ثانیہ کے موقع پر یہ طے ہوا تھا انصار سے کہ اگر یہ قریش مکہ چڑھائی کریں گے مدینے پر آپ کا کاقب کریں گے مدینے تک تو ہم آپ کی ایسی حفاظت کریں گے جیسے اپنے اہل و عیال کی گویا کہ وہ معاہدہ کور نہیں کر رہا تھا جب تک کہ قریش کی طرف سے کوئی چڑھائی نہ ہو جائے اور یہاں حضور خود مدینے سے نکل کر انیشیٹو لے رہے تھے اقدام فرما رہے تھے اس سے پہلے کہ قریش کی طرف سے کوئی اقدام ہوا لہذا آپ نے کسی انصاری کو شریک نہیں کیا لیکن اب جب کہ آپ کو وہی سے معلوم ہو چکا تھا کہ ایک لشکر آ رہا ہے ایک اور اب صرف مہاجرین کی جو نفری ہے وہ کفایت نہیں کرے گی تو آپ کی خواہش تھی کہ انصار بھی شریک ہو لیکن چونکہ وہ جو معاہدہ تھا بیعت عقبہ ثانیہ کا وہ اسے کور نہیں کر رہا لہذا حضور بس دیکھ تو رہے بار بار انصار کی طرف نفظ کچھ نہیں کہہ رہے پھر کھڑے ہوئے سعد نحبادہ نفی اللہ تعالی عنہ جو کہ رئیس سے تھے اور خزرت چونکہ بڑا قبیلہ تھا مدینہ کے دونوں قبیلوں میں سے لہذا گویا کہ وہ رئی انصار تھے انہوں نے پھر جو الفاظ ارض کیے ہیں کان کا تعمین یا رسول اللہ ہے اللہ کے رسول شاید آپ کا ہوئے سخن ہماری جانب ہے فنا قدآمہ بے کا پسند نہ کا ہے نبی اب آپ بھول جائیے کہ کیا طے ہوا تھا بہت اقبا ثانیہ میں دو سال تین سال قبل ہم آپ پر ایمان لا چکے ہیں ہم نے آپ کی تصدیق کی ہے ہم نے آپ کو اللہ کا رسول مانا ہے لہٰذا ہمارے لیے کوئی آپشن ہے ہی نہیں جو آپ حکم دیں گے اس نقطے کو اچھی طرح سمجھ اس کے بعد آتا ہے روایات میں کہ حضور کا چہرہ کھل اٹھا مسرت سے تو یہ بات سوچ لیجئے کہ نبی کے لیے تو اصل چیز تھی در حقیقت وہ ایمان جس کی بنیاد پر ہر امتی کو آپ کا حکم ماننا ہے لیکن آپ کے بعد اب بیعت واحد بنیاد ہے جس کی بنیاد پر جس کی اساس پر وہ منظم جمعیت وجود میں آ سکتی ہے جو دین کے غلبے کی جد و جوت کے لیے ضروری ہے اب آگے چلیے یہ <سلام> جو نصف ثانی ہے عیسائی مبارکہ کا اس میں بڑی طویل تاریخ کو چند الفاظ میں سمو دیا گیا ہے ایسا نہیں ہوا ہے کہ فوراً ہی حضرت مسیح کے جو حواریین تھے اور جو آپ پر ایمان لانے والے تھے ان کے لیے اللہ تعالی کی طرف سے نصرت آ گئی بلکہ واقعہ یہ ہے کہ بہت ہی شدید پرسیکیوشن حضرت مسیح علیہ السلام کے جو یہ ہماری تھے اور جو آپ پر ایمان لائے تھے آپ کے مخلصین انہوں نے صبر اور سبات اور استقامت کی بڑی عظیم و شان داستان رقم کی شدید پروسیکیوشن ہوا ہے ان کا بہت بری طریقے سے وہ ستائے گئے لیکن یہ کہ ان کے لیے جیسے کہ قرآن مجید میں آتا ہے فصبر کما صبر اور منر رسول اے نبی آپ بھی صبر کیجئے جیسے کہ ہمارے دوسرے عرو الراضم پیغمبر صبر کرتے رہے ہیں ایسے ہی گویا یہاں مسلمانوں کے سامنے قابل تقلید مثال کی حیثیت سے ہمارین کی بات آ رہی ہے انہوں نے صبر و سبات اور استقامت کا ثبوت دیا اور اس کے بعد پھر یہ کہ صورتحال تبدیل ہوئی پھر یہ کہ جب رومن امپائر نے بحثیت مجموعی عیسائی مذہب قبول کیا ہے تو اب بہرحال ہر جو حضرت عیسا کے ماننے والے تھے انہیں غلبہ حاصل ہو گیا فاس محدود اب وہ غالب ہوئے اور اس کے بعد یہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والے جو ہیں ان میں یقیناً سب سے بڑھ کر اب اہل ایمان ہے قسمت جو صورت دنیا میں اس کو ذرا سمجھ لیجئے کہ اگر یہ جو بھی ریاست قائم ہوئی اسرائیل کی یقیناً وہ عیسائیوں کی مدد سے ہوئی اس سے پہلے عیسائی ان پر بری طریقے سے نہ صرف یہ کہ غالب رہے بلکہ یہ کہ ان کو سزائیں دیتے رہے اس لیے کہ اب آپ سمجھئے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ان کے لیے صرف رسول نہیں بلکہ وہ تو تسلیس کی روح سے گویا کہ جو اکلو میں اقانی میں سلاثہ ہے الوہیت کے ان میں شامل ہیں اس اعتبار سے ان کو سوری پر چڑھانے والوں سے جتنی کوئی دشمنی ہو سکتی تھی سائوں کی اس کو ہم قیاس کر سکتے ہیں تو بہت شدید جو ہے ان یہودیوں پر کہ جنہوں نے انکار کیا حضرت مسیح علیہ السلام کا انہیں مرتب قرار دیا واجب القتل قرار دیا ان کی شان میں بدترین گستاخیاں کی ان کو سدائیں ملی ہیں لیکن یہ ہے کہ بہرحال اب جو صورت بنی ہے وہ یہ ہے کہ اگرچہ اسرائیل قائم ہوا ہے انہی کی بدولت انہی کے سہارے سے وزیر اعظم انگلستان کا جس نے بال فورٹ ڈیکلریشن کے ذریعے سے اسرائیل کے قیام کا جو ہے راہ ہموار کی ہے اور اب بھی اگر وہ قائم ہے تو امریکہ کے سہارے سے قائم ہے اپنے بل پر قائم نہیں ہے لیکن مانوی اعتبار سے ایک صورت عارضی طور پر تبدیل ہو چکی ہے اب یہودی جو ہے ذہن اور مانن عیسائیوں پر ایک اعتبار سے مسلط ہو گئے فرنگ کی رگے جہاں پنجے یہود میں ہے یہ جو مشاہدہ تھا علامہ اقبال تھا سلفی درست ہے لیکن یہ ایک عارضی سی کیفیت ہے جو بہت جلد بدل جانے والی ہے ورنہ صورت یہی ہے اور اس کے بعد جب یہ صورت حال بدلے گی تو اس کے بعد جیسا کہ حادیث میں آتا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی کے نزول کے بعد یہ موجودہ عیسائیت ختم ہو جائے گی حضرت عیسیٰ جب آئیں گے حدیث نبوی میں الفاظ ہے یکسل الصلیم یقین الخنزیر وہ سلیب کو توڑ دیں گے یعنی یہ عقیدہ کہ حضرت مسیح سولی پر چڑھائے گئے اس کا یہ خاتمہ ہو جائے گا حضرت مسیح علیہ السلام خود آ کر اس کی دفی کر دیں اور عیسائیت موجودہ جو ہے وہ اسی عقیدے پر کھڑی ہے ساری بنیادی جو ہے وہ شریف کا عقیدہ ہے تو گویا کے موجودہ عیسائیت ختم ہو جائے گی اختل الخنزیر اس لیے کہ خنزیر آسمانی شریعتوں میں ہمیشہ حرام رہا ہے لیکن یہ کہ عیسائیوں نے اس کو بھی حلال کر لیا اپنے لیے اور آج سب سے زیادہ کنزمپشن جو ہے کے گوشت کی وہ عیسائی دنیا میں ہے اس کا بھی خاتمہ ہو جائے گا گویا کہ شریعت جو ہے صحیح شریعت پر دوبارہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قائم کر دیں گے گویا کہ اسلام اور عیسائیت ہم ایک ہو جائیں گے عیسائیت ختم ہو جائے گی اسلام کا غلبہ ہوگا وہ پھر پورے پورے عرضی پر ہوگا تو فاس مح ظاہرین اہل ایمان ہی کا غلبہ وہ غلبہ پہلے عیسائیوں کے غلبے کی شکل میں ہوا یہودیوں پر کہ جنہوں نے کفر کیا فام فتم ممبنی اسرائیل تو ایمان لایا ایک گروہ یہ ایک عجیب ہے قاعدہ عربی زبان کا تنقیر جسے کہتے ہیں جو اس میں نکرہ ہے یہ کہیں تفخیم کے لیے آتا ہے کسی شے کی عظمت بیان کرنے کے لیے کہیں تحقیر کے لیے آتا ہے کسی شے کی حقارت کو ظاہر کرنے کے لیے کہیں یہ تکثیر کے لیے آتا ہے کثرت ظاہر کرنے کے لیے کہیں تقلیل کے لیے آتا ہے قلت بیان کرنے کے لیے تو یہاں پہلے تو آیا ہے یہ تقلیل کے لیے فا من بنی اسرائیل بنی اسرائیل میں سے ایک نہایت کلیل گروہ تھا جو ایمان لایا حضرت مسیح پر وہ کفرت پوائفا اور بہت بڑا جو ان کا جی جو تعداد تھی وہ کفر کے اوپر اڑی نہیں فری ادن الزین عمن والیم <آدُوهِم> تو پھر ہم نے تائید اور نصرت بہم پہنچائی ان کو جو ایمان لائے تھے ان کے خلاف کہ جنہوں نے کفر کیا تھا فاس بہو ظاہرین تو وہی ہوئے پھر غالب یہ غلبہ جیسا کہ میں نے ارض کیا اس کا برہل اول عیسائیوں کا غلبہ یہودیوں پر اس صورت میں ہوا اور 2000 ہزار تک رہا ہے عاری سی ایک تبدیلی اس وقت جو ہوئی ہے مانن وہ بھی در حقیقت تمہید ہے اس آخری غلبے کی کہ جو امت مسلمہ کے ذریعے سے ہونے والا ہے اور حضرت مسیح علیہ السلام پر صحیح معنی میں ایمان لانے والے یقینا ہم ہی ہیں کہ جو انہیں صحیح صحیح حیثیت میں مانتے ہیں کہ وہ اللہ کے رسول تھے وہ روح منہو تو ہے وہ روح اللہ بھی ہے لیکن ان کا مقام یہی ہے کہ وہ بھی اللہ کے ایک بندے ہیں اور اس کے رسول ہیں جیسے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے ہیں اور رسول ہیں یہاں اللہ کے فضل و کرم سے یہ اس آیت مبارکہ کا بھی مطالعہ ختم ہوا اور سورہ صف کے مطالعے کی بھی تکمیل ہو گئی بارک اللہ لی و فی فرقرآن العظیم و نفانی ویا کم بلایات وزر کی حکیم